فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات بل عزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تبلى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ربش رحلی سودری ویس سرلی عمری وحل العقدت من سینی یفقو کو برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو اور لائق احترام ماؤں اور بہنو جمعہ کے خطبات میں سب سے بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اماموں نے چھوڑ دی اصل جمعہ کا خطبہ ہی تلاوت قرآن ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر ایک جمعہ میں سورہ شجر پوری کی پوری تلاوت کی پھر ایک جمعہ میں سورہ نہل پوری کی پوری تلاوت کی پھر دوسرے جمعے میں نہل جب تلاوت کی تو سجدہ کیا پہلے جمعے میں نہل جب تلاوت کی تو سجدہ نہ کیا بتلانا یہ بھی مقصود تھا کہ سجدہ واجب نہیں ہے سجدے کی آئٹ پہ پہنچے نہل پر ممبر چھوڑا اتر کے سجدہ کیا سامعین نے بھی سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے خود دیا پھر اس کے بعد والے جمعے میں پورے نہل تلاوت کی نہ اتر کے سجدہ کیا نہ سامعین کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوتا ہے پورا جمعہ خطبہ تقریباً آدھا جوز نہل ہے صرف تلاوت کر دی کھڑے ہو کر اور سننے والے سامنے سامعین عربی تھے تو ضرورت نہیں سمجھی گئی زیادہ تشریحات کی لیکن خطب جمعہ میں سب سے اہم چیز ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن سنانا سامعین کو یہ ہمارے اندر کم ہوتا جا رہا ہے جہاں دیکھیے ادھر ادھر کے قصے ہیں یعنی تو ایسے ویسے ٹاپکس ہیں جس سے مسلمانوں میں افطراک ہوتا ہے اتحاد تو نہیں ہوتا تو عجیب مسئلہ بن گیا اسی وجہ سے کبھی کبھی میں پورا سورہ سنانے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی آدھا سورہ سنا پاتا ہوں اب میں نے ٹھیک آدھا سورہ سنایا ہے سورہ نجم کے تیس آیات ہیں باسٹھ آیات میں تیس آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں جو ہمارے لیے تسلسل کے ساتھ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے سورہ نجم کی ہم نے تلاوت اور مختصر سے معنی و تشریح دیکھتے آ رہے ہیں اب اس کا ایک خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ گزشتہ کی آیات کے ساتھ مطابقت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اذا اضا ہوا تارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے ماد وما صاحب تمہارے صاحب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں وماطوان الحوا وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے انہوں اللہ وحیٰ يوحا. جو کچھ بھی کہتے ہیں سوائے وہی ہے جو وہی کی جاتی ہے ان کی طرف انہوں اللہ وحیٰ يوحا. اور یہ وہی کس کی طرف سے کی جا رہی ہے علام شدید القوا اسے ایک بڑے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے یعنی جبرائیل نے الم شدید القوا بڑا صاحب جمال بڑا صاحب حکمت وہ آیا کھڑا ہوا دو مر تسوا وہ ابل افق ایک مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب وہ آسمان کے کنارے پر تھے اوپر میں موجود تھے سارا افق چھایا ہوا تھا جبرا سے وہ ابل افقل ثم دنا فتح پھر اتنا قریب ہوتا چلا گیا نقاب نقابی او ادنا یہاں تک کہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمان یا دو کمانوں کا بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا یعنی دو جان کا بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا جبرا اور محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ زمین پہ ہوا تھا ابتدائی نبوت کے زمانے میں جس کا واقعہ میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں پکا نو بک نہیں او ادنا إِلَى عَبْدِهِ مَا اس وقت اللہ تبارو کو تعالیٰ نے جو چاہا وہی کی اپنے بندے کی طرف یعنی بزر جبرائیل کے یعنی تو ڈائریکٹ دونوں ہو سکتا ہے اوہا الا اب دا ما ماں کدر ما د جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اسے جھوٹا نہیں قرار دیا یعنی دل کے پورے اس بات کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ انہوں نے پورا منظر دیکھا ہے خواب میں نہیں دیکھا ہے اٹکل پچھو نہیں ہے ذہن کے پرانے خیالات سامنے بن کے نہیں آ گئے تصویر بلکہ دل سے دیکھا ہے ماں کا دا بلف آدو مارا جو کچھ دیکھا ہے دل نے اسے نہیں جھٹلایا ماں کا دا بلفو آدو افا تمہارو نہ ہو علامہ یار اچھا تم جھگڑتے ہو ایسے دیکھے ہوئے شخص کی بات کو یا اس منظر کو یعنی دیوانہ نہیں ہے پاگل نہیں ہے دل کی پریشانیاں نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے آنکھوں میں نظر نہیں آتا ہے دن میں تارے نہیں دیکھتا ہے ایسا مکمل شخص جب دیکھ رہا ہے حقیقت کو تم اس کو جھگڑا کرتے ہو ابا تمارو نو علامہ یار گویا کے مشرقین کی طرف خطاب ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہو وہ نصرت اخراؤ اسی جبرائیل کو حیرت اصلی میں دوسری مرتبہ بھی دیکھا یہ مہاراج کا ذکر ہو رہا ہے پہلے یہاں دیکھا تھا نبوت کے ابتدائی زمانے میں زمین پر حضرت جبرائیل کو حیرت اصلی میں جو ان کی اصل حالت ہے تین سو پر ادھر تھے تین سو ادھر تھے آسمان افق بچھائے ہوئے تھے وہ یہاں دیکھا تھا تو لگتا ہے پھر دوسری مرتبہ بھی دیکھا ایک مرتبہ دیکھنے میں کیا ہے بھول چوک ہو سکتی ہے لیکن دوسری مرتبہ بھی دیکھا وہ لو نزلتاً اخرا کہاں دیکھا ان دس سدرت صدرتل سدرت المنتحا کے پاس دیکھا سدرت المنتا سدرا بیری کا درخت جو ایک انتہا ہے اس ملائے آلہ اور دنیا کے درمیان دنیا کی جو چیزیں پہنچتی ہیں سدرا تک پہنچتی ہیں اور اللہ کے پاس سے جو چیزیں آتی ہیں سدرا تک پہنچتی ہیں یہ گویا کہ کنٹرول لائن ہے کنٹرول لائن ہے یہاں سے تبادلہ ہوتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پر یہ موجود ہے بری کا درخت اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا اور یہاں سے کوئی بھی جو بھی اللہ کے احکامات آتے ہیں یہاں ہی سے لیے جاتے اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا کہ اندسد المنتحى. اس وقت بھی حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے اپنی اصلی حالت میں ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا اند اندہا جنت الما قریب قریب جہاں ٹھکانہ ہے ایک روایت ہے کہ حضرت آدم کو اسی جنت میں رکھا گیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے جس جنت میں تھے وہ جنت الما تھا ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جنت الما وہ ہے جہاں مسلمان مومنین کی روحیں اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے اعلیٰ وما ادرا ما الون کتاب مرقوم اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی روحیں جنت الماوا میں رکھتا ہے جسم یہاں ہوتے ہیں لیکن روحیں وہاں رکھتا ہے انوار و تجلیات کا وہ نظارہ کرتی رہتی ہے وہ تو فرمایا کہ اندہ جنت الماوا صدوت ما یکشا یہ بیری کے درخت پہ چھایا ہوا تھا جو چھایا ہوا تھا یعنی جب اللہ کے رسول نے اس منظر کو میراج میں دیکھا تو اللہ اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے وہ کیسا تھا وہ ایک بیری کے درخت انوار تجلیات سے جگمگا رہا تھا گویا کہ آپ سمجھ لیجئے ہزاروں اولٹوں کی لائٹ گویا اس پر ماری جا رہی تھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کا ایک اقصہ اور فرشتوں کے آنے جانے اور سونے کی ٹڈیاں اس پر گھیرا کر رہی تھی اوپر نیچے ہو رہی تھی لیکن رسول نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا اور سونا چاندی تو کیا ہیرے جواہرا زمر یا کود اس کے ڈھیر اس درخت کے نیچے لگے ہوئے تھے اندہ جنت الماش سدرا تھا سدرا پر بری کے درخت پر جو کہ چھایا تھا یہ کیفیت غیب میں سے ہے کہ اصل کیا منظر ہے یہ تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے نہ آنکھ بہکی نہ اللہ کے رسول کا یہ ادب تھا کہ اللہ کے رسول کو مہاراج میں بلایا گیا تو جو دیکھنا تھا اسی کو اللہ کے رسول نے دیکھا جہاں سے آگے نہ بڑھنا تھا آک نہ بڑی نہ بہکنا تھا نہ بہکی ایک انسان کیا ہوتا ہے دیکھنے میں یا تو بہتتا ہے یا ہس سے بڑھ جاتا ہے کسی خوبصورت چیز کو دیکھا آنکھیں آڑ لی یا آگے بڑھ گیا یا جو نہیں دیکھنا ہے وہ بھی جھانک جھانک کے دیکھنے لگا کسی محل میں پہنچا زنان خانے میں جھانکنے لگا کسی بڑے حال میں پہنچا جھانک جھانک کے دیکھنے جہاں تک دیکھنا تھا وہاں دیکھا اور جتنا دیکھنا تھا اتنا ہی دیکھا اس سے آگے نظریں نہیں بڑھائی صرف حد کے اندر دیکھا یہ سب سے اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بتایا گیا ہے ماں جاغل بسر وہ ماں تو قدر عام آیات رب بھی <الْكُبْرَى> اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو بہت سے رب کے آیات نشانیاں بتلائی تو معلوم ہوا اللہ کو نہیں دیکھا مہراج میں اگر دیکھا ہوتا تو صاف ہوتا کہ اس نے اپنے رب کو دیکھا اللہ نے کہا کہ رب کو نہیں دیکھا رب کی نشانیوں کو دیکھا رب کی نشانیوں کو دیکھا تو رب کو نہیں دیکھا اگر رب کو دیکھا ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی کہ رب کو دیکھا نہیں فرمایا کہ وہ لقدر نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى الصدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طوى لقد رآى من آيات ربه الكبرى ربكين شانيوك ديك إذ تراؤس سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللہ بار اپنا ہیند آیا تین وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیت نشانیوں میں سے باس کو دکھلانا چاہتے تھے اپنی نشانیوں میں سے دکھلانا چاہتے تھے اپنے آپ کو نہیں ساتھ ابو ہرا نے پوچھا کہلے کہ اللہ کے رسول آپ نے رب کو دیکھا ناج میں کہا کہ کیسے دیکھو وہ تو ستر پردوں کے اندر ہے وہ تو ستر پردوں کے اندر ہے اگر ایک پردہ بھی پھٹ جائے تو کائنات جل کے راہ ہو جائے اسے کیسے دیکھو پھر دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کیلے کہ رسول رب کو دیکھا کہا کہ رب کو نہیں دیکھا ہاں رب کے پردے کے نور کو دیکھا رب کے پردوں کو دیکھا اس کے نور کو دیکھا رب کو نہیں دیکھا میراج میں اللہ کے رسول نے رب کو دیکھا نہیں ہاں خواب میں دیکھا یہ حدیث ملتی ہے لیکن رسول نے خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر یہ الگ بحث ہے میں نے مہراد میں بڑی تفصیل سے بیان کی یہاں پر موقع نہیں ہے مجھے کہہ ترجمانی اور تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو لقد رعا من آیات ربہ الكبرہ اثر ایتمن لاتوالعزع پھر اللہ تعالیٰ رخ مورتا ہے مشرقین کی طرف اور کہتا ہے کیا تم نے دیکھا گویا کہ ایک سوال ہے وہ دیکھتے ہی تھے گویا جھنجھوڑنے کے لیے یہاں یہ معاملہ ہے یہ حقیقت ہے یہ انتظام ہے یہ انصراف ہے یہ عظیم الشان منظر ہے جو رسول کو ہم نے دکھلایا یہ رب کائنات اور رب کی بڑائیاں ہیں ایک طرف تم ان بے عقلوں کو دیکھو کہ ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو افراحی تم کیا تم نے دیکھا کس کو لات کو ایک دیوی کا نام ہے ایک بت کا نام ہے ان کا عزا دوسرے بت کا نام وہ مناتا سالی ستل اور منات کو دیکھا جو تیسری دیوی ہے اس کے پیچھے وہ منا تھا سالی ستل اخرا القم الزکر انسا عجیب بات یہ ہو کہ تم اپنے لیے تو کیا ہے مردوں کو بچوں کو مرد بچوں کو پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں چھوڑتی القم الزکر تمہارے لیے تو کیا ہیں بچے ہیں بولا ہل انسا میرے لیے عورتیں تل کا ایزن قسمت ان ویزا یہ پہلے بھی آ چکا ہے یہاں اللہ تعالیٰ الگ تبصرہ کر رہا ہے فرمایا کہ تل کا ایزن قسمت ان ویزا ارے یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے بڑی ہی انصاف کے ساتھ نہیں کی گئی ہے بے انصافی کی ہے کہ تم اپنے لیے مرد بچے اور میرے لیے بیٹیاں چھوڑ دی حالانکہ تم بیٹے خود پسند کرتے ہو میرا معاملہ ہے تو میرے لیے بیٹیاں پسند کر کے رکھیں دل کا قسمت عصمت پھر اس کے بعد کہہ رہا انہیا اللہ اسما ان سمئی یاد رکھو یہ جو کچھ بھی تم نے مقرر کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے شریک یہ سب کے سب صرف نام ہیں ان و آبا تم اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں مانزر اللہ بہام سلطان اللہ نے کوئی دلیل ان کے لیے نہیں اتاری ہے طب یہ سب کے سب تم اپنے گمان سے چل رہے ہو اپنے آبا و اجداد کے گمان سے چل رہے ہو اما تحول انفس اور تمہاری وہ خواہشیں ہیں جو تمہارے دلوں سے اٹھتی ہیں من پسند خواہشیں اللہ نے نہیں اتاری و لقد جا اہم ربی ہی یاد رکھو اب تک کرتے رہو تو گویا ٹھیک لیکن اب بھی کیا اس کے بعد بھی جب کہ قرآن ہدایت بن کے آ چکا ہے تو تمہارے لیے بربادی ہے امل انسانی ماتمنا اچھا جو کچھ تم خواہش کرتے ہو ان بتوں سے جا جا کے نظریں چڑھاتے ہو جا جا کے خواہشیں دعائیں کرتے ہو جو تمنا تم کرتے ہو کیا وہ پوری ہو جاتی ہیں سوالیہ مارک ہے یہاں پر بڑا ہی سوالیہ انداز ہے املی انسانی ماتمنا جو کچھ تم وہاں جا کے چڑھاوے چڑھا کے دعائیں کرتے ہو سب پوری ہو جاتی ہیں شاہ ولی کے پاس ہو جاتی ہیں مساشا قادری کے پاس ہو جاتی ہیں کسی درگاہ میں جتنے خواہشیں لے کے گئے تھے سب خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں بظاہر کوئی ایک ہو گئی تو ہو گئی تو بد بخت سمجھو وہ بھی میں ہی کر رہا ہوں امل انسانی ما فل فلللہ آخرت ولا اللہ ہی کرنے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی لکما تا تو آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی کوئی شفاط قبول نہیں کی جائے گی آسمانوں کے فرشتوں کی شفات نہیں قبول کی جائے گی تو عبد القلر جیلانی کی قبول کی جائے گی کلیشا ولی کی قبول کی جائے گی تمہارے اپنے من پسند خداوں کی قبول کی جائے گی تمہارے اپنے من پسند اولیا کی قبول کی جائے گی آسمانوں کے فرشتوں کی قبول نہیں کیا جائے, نہیں کیا جائے گا اِلَّا من علام اللہ علیم شاہ رد کہ سوائے اس کے کہ اللہ اس کی اجازت دے اور اللہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے کہہ دے کہ چلو شفات کرو تو صرف ان کی قبول کی جائے گی بے شک جنہوں نے آخرت پر ایمان نہیں لائے لئی سمون ان کے کرتوت یہ ہیں کہ یہ ملائکہ کے نام رکھتے ہیں تسنیت السا عورتوں کے نام پر وہ مالا ہوں علم ان پر کوئی علم نہیں اترا ہے یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وہ ان لن لاگنی منل حق شعر ون کبھی بھی گمان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچتا شک اور حق دونوں ایک جہ نہیں ہو سکتے یہ الگ وہ الگ بالکل الگ الگ ہیں شکو کو شبہات اور حق دونوں ایک سا نہیں ہو سکتے لا منل من الحق شع آ رہے تو امن ذِكْرِنَا اے ذکرینا اللہ کے رسول ان سے منہ مو موڑ لیجئے چہرہ پھیر لیجئے ان بدبختوں کو چھوڑ دیجئے امن طولہ ان ذِكْرِنَا کن کن سے جو کوئی بھی میرے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے آپ بھی اس سے منہ مو موڑ لیجیے ہاں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو یارا لگاتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بناتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو شریک بناتا ہے ایسے بدبختوں سے آپ کو, کو کوئی علاقہ نہیں ہے کوئی دوستی نہیں ہے کوئی یارہ نہیں ہے ان سے آپ منہ پھیر لیجئے کیوں انہوں نے رب کے ذکر سے منہ پھیر لیا تو آرد امن طولا انکرین حیات دنیا یہ پوائنٹ کی بات ہے بڑی بڑی پوائنٹ کی بات ہے فرمایا اس طرح کے بد کی زندگی کا مرکز محور کیا ہو جاتا ہے سوائے دنیا کے کچھ نہیں ہوتا کتنے اہل شرک ہیں اٹھا کے دیکھ لیجیے درگاہ کو کیوں بھاگتا ہے بچی بیمار ہو گئی درگاہ وہ کیوں بھاگتا ہے بیوی بیمار ہو گئی درگاہ کو کیوں بھاگتا ہے زندگی میں پریشانیاں ہیں درگاہ کو کیوں بھاگتا ہے یہاں گیا تو میں پیسے والا ہو گیا کوئی آخرت کی چیز لے کے بھی درگاہ کو بھاگتا ہے بتائیے مجھے جتنے بھاگنے والے ہیں مشرقین ان سے ایک ہی سوال ہے تم کیوں جاتے ہو دنیاوی پریشانیاں لے کے جاتے ہو دنیا ہی مسائب لے کے جاتے ہو صرف دنیا دنیا دنیا ہوتی ہے کوئی لٹا رہا ہے سنگ مرمر سے بنوا رہا ہے درگاہ کیوں جی یہاں گیا تھا اس کے بعد پیسے والا ہوا تو مت نظر دنیا تھی نا اگر یہاں جا کے تو اور غریب ہوتا تو آتا آتا اس دربار پہ نہیں لیکن مسجد جانے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہاں گیا پیسے والا ہوا مسجد بنا رہا ہوں وہ کہتا کہ دے نہ دے میں مسجد جاؤں گا اللہ کہتا ہے کہ ان مشرقین کا سب سے بڑا مرکزی مضمونی یہ کیا ہوتا ہے یہ دنیا ہوتی ہے ولم یورت کچھ نہیں چاہتے الحت دنیا سوائے دنیا کی زندگی کی یہ دنیا کی زندگی بنانے والوں کا شیوا ہے کہ وہ غیروں سے یارہ لگاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پوچھتے ہیں جو آخرت کی زندگی سے یاری لگاتے وہ اللہ ہی کو بوجھتے ہیں وہ دے یا نہ دے خوش رکھے یا نہ رکھے دولت دے یا دے مالداری دے یا نہ دے فقیر دے منظور مسائب و عالم دے منظور لیکن اللہ سے دوستی نہیں توڑتے وہ تو آخرت کے لیے جی لگاتے ہیں یہ مشرقین بدبخت دنیا کے لیے جی لگاتے ہیں تو اللہ نے کا مب لگا من الم یہ ہے عین کی انتہا اصل میں سمجھنے کی بات لوگوں یہ مبلغ ہے انتہا ہے تالک مبلغہم من العلم یہ ہے ان ربک ہوا اعلم بمن ظل عن سبیلہ وہو اعلم بمن احتداء دیکھو تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ہدایت پر قائم ہے اور جو کچھ گمراہی پر قائم ہے ان دونوں کو خوب دیکھ رہا ہوں یہ تیس آیتوں قد ترجمہ ہوا صرف ایک مضمون آپ کو دینے کے لیے اب اس مضمون میں سے میں انوان نکال رہا ہوں آپ یہ سوچئے کہ وقت ختم ہو رہا ہے ابھی عنوان نکال رہا ہے نہیں عنوان بڑا اہم ہے لیکن آپ نے تمہی سن لیے تو عنوان پانچ منٹ میں بھی سمجھ آ سکتی ہے اللہ تبارک کو تعالی نے اس میں تین نام ذکر کیے بتوں کی اگر عئی تم اللہ منات یہ تین دیویوں کے نام اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ میرے مقابلے میں تم لاتے ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ پتھر کی مورتیاں تھی یہ دیویاں وہ تھی جو پتھر کے بت تھے اور آج ہم جو شرک کرتے ہیں وہ پتھر کے بت نہیں ہیں وہ اولیاء ہیں ان کا مسئلہ اور تھا مشرقین مکہ کا مسئلہ اور تھا اللہ کی قسم یہ ہمارا مغالتا ہے جہالت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لات منات عزت کون تھے پتھر کی مورتیاں نہیں تھی یہ بھی با عزت ان کے معاشرے میں بہت ہی مرتبہ رکھنے والے انسان تھے تھے انہیں کو اولیاء مانا گیا اور مورتی بنائی ہوئی کسی نے بھی نہیں تھی یہ بھی یاد رکھ لیجیے نہ لات کی تھی نہ منات کی تھی کی تھی اچھا یہ کہاں سے نکلے ہیں نام یہ بھی سمجھ لیجیے لات الہ سے نکلا ہے الہ اللہ اللہ کی تانیس لات ہے منس نام اللہ کا اگر منس میں تبدیل کریں گے تو لات بنتا ہے تو گویا اللہ کی بیوی کی حیثیت سے انہوں نے نام دیا تھا لات کا لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے لات لت یا سے آیا ہے اس کا مطلب ہے ستو گھول کے پلانے والا ستھو بنا بنا کے کھلانے والا اصل میں صحیح تشریح یہی ہے کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول کے آنے سے بہت زمانہ قبل ایک انسان تھا جو حجا جے کرام کو جب سفر سے نکلتے تھے اور کابت اللہ کی طرف جاتے تھے تو اس کا گھر راستے میں جہاں پڑتا تھا بلو ثقیف کا بت تھا یہ تو وہاں پر بیٹھ کے ایک پتھر کے پاس لوگوں کی اعزاز میں مہمان نوازی کرتا تھا کہ ستو اپنی طرف سے لا کے گھول گھول کے اس کی ایک نیک نامی اتنی مشہور ہوئی کہ جب یہ بزرگ مر گیا تو وہ جس پتھر پہ بیٹھ کے ستو پلایا کرتا تھا وہ پتھر کو بڑے ہی طریقے سے نقش نگاری کر کے ایک دیوار پہ فٹ کر دیا گیا تھا اور اس کو چار دیواری میں بند کر دیا گیا تھا اور اس کے اوپر قیمتی پردے لٹکا ऊपर گئے تھے پھر اس کے اوپر کیا ہے بڑے ہی और روشن کر अंदर گئے تھے اور باقاعدہ اس کے اندر اس کو بی جی اس پر بیٹھتا تھا تو وہ پتھر بھی اندر موجود تھا سیرت ابن کسیر کے اندر موجود ہے, سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ بخاری کے اندر موجود ہے حتیٰ کہ ابن عباس اس کی روایت کرنے والے ہیں کہ یہ شخص اصل میں ایک نیک سالح تھا جب مر گیا تو اسی کی قبر کو اس کے اندر کر دیا اور اس کے پتھر کو نقش و نگار کر کے دیوار پہ فٹ کر دیا پھر اس کے بعد قبر کی بھی پوجا ہوتی تھی اور فخر کی بھی پوجا ہوتی تھی تو معلوم ہوا وہ کوئی دیوتا نہیں تھا وہ صالح انسان تھا اس وقت کا اور انہوں نے نکالا تھا اللہ کے نام ہی سے لات اور عزا بھی اللہ کے نام سے نکلا ہوا نام ہے العزیز کی تانیس عرصہ ہے العزیز اللہ کا ایک نام ہے بڑا زبردست اس کا مؤنث ہے عرصہ اور یہ کیا تھا یہ بت تھا نہیں یہ بھی بہت نہیں تھا یہ بھی ایک پتھر ہی تھا جس کو نقش نگار کر کے چار دیواری میں بند کر دیا گیا تھا اور اس چار دیواری پر پردے ڈال دیے گئے تھے بہترین قیمتی قسم کے اور یہاں پر آ دعائیں کی جاتی تھی اور سب سے زیادہ صبح وہاں کیا جاتا تھا خون بہا کر یہ اس کے لیے اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ یہاں پر اس پتھر کی برکت سے ہمیں ہی کیا ہے ہماری مرادیں پوری ہوں گی وہاں بھی بت نہیں تھا یہی پتھر تھے جو آج ہمارے لیے بھی کیا ہیں بڑے نقش و نگار والے کمروں کے اندر پردے لٹکا کے رکھا کرتے ہیں. یہ تھا منات یہ بھی اللہ ہی کے نام سے آیا ہے المنان اللہ کا نام ہے اس کی تانیس ہے منات منس نام منات بنتا ہے اور منات بھی کیا تھا مندر تھا بھا نہیں منات بھی ایک درخت تھا ایک درخت تھا صرف اس درخت کو کیا کیا گیا تھا بڑے ہی آرائش کے ساتھ اس کو کبا بنایا گیا تھا اس کے اوپر کبا اور اس کو چار دیواری میں محفوظ کیا گیا تھا جیسا ہمارے پاس درختوں کی پوجا عام ہے ولیوں کے کتوں کی پوجا عام ہے ولیوں کے کی کیا ہے بلیوں کی پوجا عام ہے हा? ولی کی قبر اس کے بعد ان کے کتے کی قبر کیا کہتے ان کی خدمت کرتا تھا کہتے وہاں جا کو وہاں جانا کہتے کیا ولی کی قبر اس کے باز ان کی بکری کی قبر کیوں تو بکری کبھی بھی انہوں ساتھ میچ چرک لگے تھے کہتے اس کے ایسے ان کے جا کو ان کے جانا کہتے تب زیادہ پاور کہتے تو یہ جو چیزیں ہیں نا بے اسی طرح کی چیزیں ان کے پاس تھی وہ مندر نہیں تھا بت نہیں تھا کوئی صرف ایک درخت تھا وہ درخت کو انہوں نے آرائش اور زیبائش کر کے وہاں پر جاتے تھے اور سب سے زیادہ قربانیاں وہاں کرتے تھے کیونکہ زیادہ خون بہانے سے ان کا اعتقاد تھا کہ یہ جو منات ہے وہاں کی دیوی راضی ہو جاتی ہے اچھا یہ تو کر رہے تھے اب اینڈنگ پوائنٹ بھی سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا مکہ فتح کیا تو سب سے پہلا جو رت تھا لات اس کو ڈھانے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا جاؤ جا کے مسمار کر کے آؤ ایک چیز بھی وہاں نہ رہے اب وہ سیدھے گئے تو اندر تو کیا تھا بت نہیں تھا بنایا ہوا صرف سفید منقش پتھر تھا سنگ مرمر کا ایک پتھر جس پہ وہ بیٹھا کرتا تھا اور اس کے بعض قبر تھی انہوں نے کیا کیا کہ پوری عمارت کو اڑا دیا ادھر سے ادھر تک لیکن جب قریب پہنچے تو وہاں کے جو قبیلے والے ابھی تھوڑا سا کیا ہے ڈر دل میں بیٹھا ہوا تھا ولیوں کو بڑا ڈر ہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہمارے ہاں یاد رکھ لیجئے لیجیے اللہ کا ڈر جو ہونا چاہیے یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے لیکن آپ ادنا سے ادنا مسلمان کو کہہ لیجیے جی اولیاء کی لجت ہو جائیں جی. گی جی, نہیں جی نہیں جی نہیں کرتا جی یہ جی اللہ سے ڈر ہو جائے جی. اللہ بڑا غفور غفوری جی اس میں کیا جی ہے اللہ معاف کرنے والا جی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ولیوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے ولیوں کا بڑا احترام ہوتا ہے ایک مرتبہ مجھے کیا ایک سفر میں ایک آٹو والا میرا بنگلور میں بڑی ہنسی آئی میں ایک پریشانی میں تھا اصل میں میں نے ایک ایڈریس پوچھا اس وقت تو پریشانی کے حل کے لیے جا رہا ہوں بتا رہا تھا اسے تو اس نے کہا کہ مول صاحب میں ان کا نام لینا گت ہی وضو سے ہونا میں وضو سے نہیں ہوں اس وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا جن نام گتے اللہ کے نام لینے کے لیے باوضو ہونا کبھی تصور بھی نہیں آئے گا ہاں؟ ہم تو اب قرآن کے لیے بھی وضو نہیں کرتے ہاں وہ ایک الگ مسئلہ شروع ہو گیا ہے بے وضو قرآن کو بھی چھو جو چاہے کرتے رہو تو یہ ایک اور مسئلہ ہے ہمارے جو بے تکلف ہے نا بڑے ایڈوانس ماڈرن اسلام کی طرف جا رہا ہے ایک طبقہ وہ طبقے کے پاس اب وضو بھی نہیں ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نام لینا کا تمہیں نام دینے کا گھر جاؤ چھوڑ دو تمہیں نام پڑھ لو بولتا ہو نام لینا کہتے وضو سے ہونا کہتے اتنے مقدس کرتے انہوں تو یہ اللہ کا تو نہیں ولیوں کا ڈر ہوتا ہے یہ معاملہ بن و ثقیف کا تھا جب وہاں پہنچے وہ توڑنے کے لیے تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھ مغیرہ تجھے ایسی مار پڑے گی اس, اس کی طرف سے کہ ازا تجھے نست نابود کر کے رکھ دے گا انہوں نے کہا اچھا جی دیکھ لیتے ہیں تیرا عزہ ہے یا مغیرہ ہے وہ شوبت تلوار لے کے آگے بڑھے اور وہ پہلے اس کے لیے جب مار مارے ہتھوڑے سے تو ہتھوڑے میں سے کوئی زیادہ پاور نہیں دکھائی دیا یہ الٹے गिरते گرتے आके آ کے نیچے खाते हुए کھاتے ہوئے تو لوگ چیخ اٹھے بخار اٹھے ہم نے نہیں کہا تھا غصہ کی بڑی طاقت ہے ہم تم نے اسے ڈھانے کی کوشش کی اس کی ایک مار دیکھو تم کیا ہے پلٹیاں کھاتے ہوئے یہاں تک پھر وہ سیدے کھڑے ہو کے کہا بدبختو وہ تمہیں چکم دینے کے لیے کیا تھا میں نے میں خود کیا تھا الٹیاں کھاتا ہوا آ کے گرا تھا اب دیکھو کیا بور ہے تمہارے عزا کی یہ کہہ کے کہ مارے کچھ بھی نہیں ہوا مار کے پورا کا پورا مس کر دیا کہا کہ بدبختو بختو جو جس کو تم مانگتے ہو پوچھتے ہو وہ خود اپنا نہیں بتا سکتا کچھ تو تموں کو کیا دے گا وہ کیوں اس کی پوجا کرتے ہو تو تب ان لوگوں نے کہا کہ ہائے ہماری بدقسمتی زندگی بھر ہم اس پتکیا کی بیٹھے تھے یہ بدبخت بخت مغیرہ کے آگے کیا ہے نس تو نابوت ہو گیا اسی طرح حضرت ابن الولید کو بھیجا کہاں پر کہاں پر اسا کی طرف یہ لات کا حال ہوا تھا اسا کی طرف بھیجا تو حضرت خالی ابن الولید اکیلے نکلے اور سیدھا پہنچا وہاں دیکھا تو بعض پتھر بعض درخت مل کے بنا ہوئے ہیں جتنا بھی انہوں نے کہا سب کو کاٹ کے رکھ دیا کاٹ کے رکھ کے کہا کہ ان سب کو مت پوجو اللہ کو پوجو ایک ایک, ایک واپس آ گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ خالد کیا کر کے آئے کہا کہ وہاں تین درخت تھے اللہ کے رسول تینوں کو کاٹ کے آیا ہوں کہا کہ تم نے کچھ نہیں کیا جاؤ جا کے پھر کرو بھی باقی ہے کیا کہا بھی باقی ہے جاؤ, جاؤ بھائی حضرت خالد اب نکلے پھر اب جا کے جب دیکھتے ہیں تو پہاڑ کے اوپر چند لوگ یا, اوزا یا اوزا پکار کے رو رہے وہاں سیدھا اوپر جا کے پہنچ کے دیکھا تو کیا دیکھا ایک کالی کلوٹی हबशी عورت بالکل برہانہ لباس کے نام پہ ایک تار بھی نہیں ہے جسم پر وہ کھڑی ہوئی مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہی ہے رو رہی ہے اور یہ ازا یا, یا اوزا پکار رہے جیسے ہی انہوں نے تلوار نکالا اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا اور کر کے کہا کہ یہ تھی وہ جنیاں جو تم کو آوازیں دیا کرتی تھی یاد رکھ لیجیے یہی حال ہمارے درگاہوں کا ہے ہم کہتے ہیں فلاں جگہ سے آواز آئی فلاں جگہ کرامت ہو گئی فلاں جگہ معاملہ یوں ہو گیا فلاں جگہ میں گیا آپریشن ٹھیک ہو گیا فلاں جگہ میں گیا یہ منتر ہوا یہ جنتر ہوا یہ فلاں ہوا کون کر رہا ہے پیچھے سے یہ شیطانی قسم کے جنات ہیں جو کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے دور میں ثابت ہے جب یہ پلٹ کے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بالکل برہنہ تھی اور میں نے دو ٹکڑے کر کے آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی قسم وہی عرصہ تھی جو ان درختوں کے پیچھے چھپ کے وہاں عبادت کرنے والوں کو آوازیں دیا کرتی تھی آ سمجھ رہے ہو یہ شیطان کے چکر ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھلا شرک اللہ نے اتنی نفرت سے کہا ہے وہاں اللہ کی مدد ہو سکتی ہے جان لینا چاہیے کہ شرک کے مقام پہ کوئی موجوزہ ہوا شرک کے مقام پہ کوئی اچھائی ہوئی شرک کے مقام پر کوئی سدھر گیا شرک کے مقام پر کوئی صحت یاب ہو گیا تو اللہ کی قزم اللہ کی طرف سے نہیں ہوا شیطان کی طرف سے ہوا، اللہ نے اسے بھی کچھ پور دی ہے ہمارے لیے مشہور ہے دلی کی درگاہ یا بامبے کی درگاہ رات ہوئی تو پانی نہیں آتا گتے دن ہوا تو کیا کی ہوتا گتے آج تک چراغ نہیں بھوجا گتے کبھی کرنٹ آف نہیں ہوا گتے نہیں ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا چیتان دے رہا ہوگا چیتان کٹنے نہیں دے رہا ہوگا چیتان کے لیے بھی قوتیں ہیں کیوں نہیں ہے قوتیں ارے پتھر بھی بڑھتے ہیں کبھی کبھار ایک وہ ہے پنا کے اندر وہ کیا ہے سال ب سال کچھ کچھ بڑھ رہا ہے تو آپ شنکر کو بھی مان لو پتھروں کو بھی مان لو کچھ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر کچھ الگ تاثیر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہو جائے ارے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی شخص سے یا کسی انسان سے یا کسی پتھر سے یا کسی بھی چیز کے دنیا کی ایسے موجوزات ظہور پذیر ہونے لگے جو کوئی نہیں کر سکتا تب بھی کیا تم ان کو رب مانو گے یہ میرا سوال ہے ہم ایک اللہ پر یقین رکھنے والے اگر میرے سامنے کوئی آ جائے ہوا پہ اڑنے لگے تو میں رب مان لوں گا میں مان سکتا ہوں رب کیسے مان سکتا ہوں دجال تو اس سے بڑے موج دکھائے گا آسمان کو حکم دے گا بارش برسے گی تو جب دجال کو رب مانو گے ولی مانو گے دعا کرواؤ گے اس سے قتل کر کے بلائے گا تو اٹھ کے آئے گا تم اسے ولی مانو گے اس کو بلاؤ گے اس کے وسیلے سے دعا کرو گے نہیں کیوں نہیں کر سکتے ایک اللہ رب العالمین کو ماننے والا کبھی کسی کے چکر میں آ نہیں سکتا ہم نے صحیح اللہ کو مانا ہی کب یہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے تو یہ اس کا اختتام اس طرح ہوا منات کو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا جاؤ جا کے مسمار کر کے آؤ منات کی ایند سے ایند حیدر کرار نے بچا دی اور وہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں آیا اس طرح یہ تینوں بت اصل میں دو درخت ایک پتھر اور یہ اشکاس کے پیچھے تھے ولی تھے یہ بھی لیکن انہوں نے اسی طرح کا شرک کیا جس طرح کا آج مسلمان کر رہا ہے مسجدوں کے اندر ہر درگاہ موجود ہے مسجد ہو تو خبر موجود ہے وہ موحد قوم جنہوں نے مساجد کی تعمیر میں ایسا حصہ لیا کہ انہوں نے کائنات کے چپے چپے پر اللہ کے آواز وحدانیت کی آواز کے لیے مسجدیں قائم کی آج کیا حال ہو گیا ہر مسجد کے اندر قبر ہر مسجد کے احاطے میں درخوا جہاں یہاں سجدہ کرتے ہو وہاں جا کے سجدہ کرتے ہو اییا کا نعبد و ہو, ہویا کا نستعین یہاں کہتے ہو تو پھر وہاں جا کے کہتے ہو ہم تمہاری بھی عبادت کر رہے ہیں یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین یہ بھی کہہ رہے ہو تو یہ اللہ کی پھٹکار ہے ہم پر ہم مشرک ہونے کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں یہودیوں کے پاؤں تلے روند رہا ہے آج وجہ صرف شرک ہے یاد رکھ لیجیے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک عین لڑائی کے وقت بھی آ گیا تو قبل رخ ہو کے ایک ہو گئی امت محمود اور عیاس ایک سب میں کھڑے ہو گئے پتہ ہے محمود کون ہے سب سے بڑا ہندوستان کا اس وقت کا بادشاہ تھا ایاس کون ہے اس کا سب سے کم تر ایک نوکر تھا اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بندنواس سب اللہ کے بندے بند نواز کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بند نواز سب اللہ کے بندے ہیں نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز بندہ بندا صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے بندا صاحب صاحب جسے کہتے ہیں بڑا صاحب وہ بھی آ گیا تو ایک ہو گیا منسٹر آتا ہے تو درگاہ سجائی جاتی ہے مسجد میں منسٹر آتا ہے تو بالکل پچھلے کی صف میں جگہ ملتی ہے تو وہیں پڑھو کوئی اسے کیا نہیں بولتا پہلی صف میں آو نہیں بولتا ہاں ہوتا نہیں ہوتا ہے مسجد میں کسی کے لیے نہیں درگاہوں میں سجاوٹ آج بھی ہو رہی ہے ی لیے اقبال نے کہا بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے صاحب و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تیری مسجد میں آتے تو کوئی صاحب نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی غریب نہیں ہے درگاہوں پہ جاتے ہوتے ہیں سب مناظر تم دیکھ سکتے ہو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو ہم نے مسجدوں کی پامالی کی کے اڈے بنائے توحید کو مٹایا تو اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا دربدر کے ٹوکرے کھانے کے لیے وہ دشمن جو اللہ کی نظر میں سب سے زلیل ہے اس کے ہاتھ میں ہماری بات دوڑ دیتی کچلو ان کو مارو ان کو کیوں یہ وہ بدبخت ہیں جن کو قرآن ملنے کے باوجود بھی انہوں نے شرک پھیلایا تو آج ہمیں سوچنا ہے شرک سے کیسے نکلیں گے اگر نکل گئے ہیں کیسے اپنی امت کو نکالیں گے درد دل ہو درد دل ہو اپنی امت کی اپنے مسلمانوں کی اپنی قوم کی فکر کیجیے ان جانوروں اور چوپاوں کی طرح مت رہیے جو صرف کھاتے ہیں بچے جننا معلوم ہے ویسے مت رہیے اس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے درد دل کے لیے پیدا کیا ہے اپنی اپنی مت تمہارا اپنا حوالہ اللہ کی طرف کیجیے دوسروں کی فکر کرو دوسروں کی فکر کرو یہ امت کہاں جا رہی ہے کس راستے پہ گزر رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا ٹھکانا کیا ہوگا یہ جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے کیسے روکوں بستر پہ لیٹے تو نیند نہ آئے کروٹیں بدلتے رہ جاؤ سوچتے رہ جاؤ کہ کیسے ہو سکتا ہے شرک آم اللہ کی ناراضگی بڑھ رہی ہے پتہ نہیں زلزلے کے جھٹکوں میں کب ہمارے سمیت سب کو ختم کر دیا جائے گا نیک ہی نہیں قبول کی جائے گی اس وقت جب گنا عام ہو جائے گا نیک لوگ بھی زد میں آ جائیں گے وقت تک وہ فتنا لاتو سی بن لین خاصہ اس فتنے سے ڈرو جو صرف گنہ کو نہیں پکڑے گا اچھوں کو بھی پکڑ لے گا کیوں مل کے دیکھتے رہے نا تماشا کچھ نہیں کیا نا دھر دل نہیں تھا دوسروں کے لیے وقت نہیں دیا نا احساس نہیں تھا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے چوپائے کی طرح زندگی گزار رہے تھے تو نہیں یہ مسلمانیت نہیں ہے یہ توحید نہیں ہے جس کے لیے لہ کے رسول نہیں آئے تھے لہ کے رسول توحید کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے اپنے صحابہ کو تیار کیا تو وہ اپنی جان کی باسی لگائے آج ہم بیٹھے بیٹھائے نسلن بعد نسلن ہمیں مسلمانیت مل گئی تو ہم اپنے آپ میں مست ہیں کوئی فکر نہیں کوئی درد نہیں کوئی انسانیت کی خوبی نہیں کوئی انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں وقت دینے کے لیے تیار نہیں اپنی من پسند زندگی میں نہیں یہ وہ بال جان ہے كرات كي وقت جا صبح كي وقت أفأمن أهل القراء يأتيهم بعثنا بياتا أو هم قائمون أو أمن أهل القراء يأتيهم بعثنا ضحا وهم يلعبون قریب ہے کہ تم راس سو رہے ہو اس وقت اچانک ہماری پکڑ آ جائے اور تم کو نست و نابود کر کے رکھ دوں یا ہو سکتا ہے کہ دن کے چاش کے زحا کے وقت تم کھیل رہے ہو میدان میں ایسے وقت میں میں تمہیں پکڑ لوں اور نست و نابوت کر کے رکھ دوں دہن وہم لابون ابھی میچ آ رہا ہے ورلڈ کپ آ? دس بجے دیکھ رہے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے دہن وہم لبون تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہم نے بہت کر لی اور اس میں سب سے اہم شرک ہے اس کے لیے تیار رہو مسلمانوں خود زندگیوں سے چھوڑو خاندانوں سے چھوڑو رشتہ داروں سے چھوڑو اور اس کے لیے تیار رکھو ایک جماعت کہ اتر کے درد دل امت کے لیے کام کرو ان کے لیے سلام کرو ان کے آگے جھک کے کہو کہ خدا کے لیے چھوڑ دیجئے یہ تمہارے لیے بہت نقصاندہ ہے کوئی آدمی جل رہا ہے مر رہا ہے تو کیسے تڑپ کے جا کے اسے کھینچتے ہو کوئی آدمی غلط راستے پہ اپنی جان کھو رہا ہے تو کیسے درد مندی سے ہو کہ اچھا نہیں ہے تیرے لیے دوست یہ اس سے بڑا ہے دنیا تو جانے والی ہے آخرت کی بربادی اس سے بڑی بربادی ہے ان کو بتاؤ تم بڑے نخصان میں ہو اللہ کے لئے چھوڑو ایک اللہ کی پرستش کرو او باللہ توفیق صلی اللہ وسلم على نبی جینا محمد اسألو اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین من کل ذنب فستغفرو انہو هو الغفور السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامعین اکرام چند اعلانات ہیں سماعت فرمالیں انشاءاللہ آنے والا اتوار تفسیر رہے گی اور اس کا عنوان ہے کلالہ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ تفصیل اٹینڈ کریں گے تو یہ سورہ نساء کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص احکامات دیے ہیں کلالہ کے بارے میں وہ انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں اور اسی طرح ایک مریضہ کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ مجیب السا مریضہ کا نام ہے اور ان کو پیٹ کی بیماری ہے تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تنہائی میں بھی دعا کریں اور ہم سب مل کے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارہ کو تعالی اس مریضہ کو شفا آپ کرے اور عافیت دے دین و دنیا کی ہر بلائی عطا کرے اور اس طرح کے تمام مریضوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارہ کو تعالی جو جو بھی مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے کہ نسلوں کا رحمتک رحمتق وضائی و من تمین کل بص وسلہ میں تمین کل عصف اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إني أسألك العفة والعافيتها في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی ہے کہ ایم کے بیگ نگر،, نگر سے بعض لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں چندے کے لیے مسجد السلام قائم کی جا رہی ہے وہاں پر تو آپ لوگ بھی دل کھول کر امداد فرمائیں مسجد کے لیے جو بھی دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے کہ من بنا لہ مسجد بن اللہ التن فل جنا کے اللہ تبارک و تعالی کی مسجد میں جو بھی حصہ لیتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ جگہ دیتا ہے تو یاد رکھیے یہ بھی ایک موقع ہے آپ اپنے جو بھی مال ہیں اس کو خرچ کرنے کے بہترین ذرائع ہیں یہ موقع بار بار نہیں آتے لوگ ہیں کرنے والے ہیں صحیح وقت اور صحیح جگہ جگہ جا کے پہنچے گا پیسہ اس سلسلے میں ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جزاک اللہ خیر